وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں خلافت دیتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم بھی کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور معاملات کا نتیجہ اللہ پر ہے محترم سامعین اور سامعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تن تنہا کوہ صفحہ سے اسلام کا پرچار شروع کیا علال اعلان پھر ساتھی ملتے گئے قافلہ بنتا گیا ایک وقت تیرہ سال مکہ میں افراد سازی پر کام کیا بنیادی لوگوں کو تربیت دی اور پھر اگلے دس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد و کتال کی, کی اجازت دے دی تو پھر آپ نے اللہ کے راستے میں مسلح کوشش کی اور صرف آٹھ سال کے بعد دوبارہ اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اس دوران آپ کو مکہ میں اسلام اور توحید کی دعوت چھوڑنے پر حکمرانی کی آفر کی گئی تھی کہ آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دے تو ہم آپ کو حکمران بنا لیتے ہیں آپ نے اصولوں کو چھوڑ کر ملنے والی حکومت کو ٹھکرا دیا تھا افراد سازی کی ان کی تربیت کی اس کی بنیاد پر طاقت حاصل کی طاقت کی بنیاد پر حکومت حاصل کی اور ایک وقت آیا کہ اللہ کا دیا ہوا ٹارگٹ پورا ہوا ارس اللہ رسول بالہدا و دین الحق اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا اپنے نبی کو لی والدین کل تاکہ وہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے ورکریہ مشرقون اگرچہ یہ بات مشرقوں کو پسند نہ ہو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ لفظ یو این او کے بعض حصوں میں بھی لکھا ہوا ہے ان کے تعلیمی چارٹر میں بھی اور جو فری میسن ہیں ان کے بھی جو خفیہ کاغذات ہیں کہ ہم پوری دنیا پر ایک نیشنلٹی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستانی ہے یہ افغانی ہے یہ عربی ہے اجمی ہے یہ نیشنلٹیز نہیں ہوں گی اسلام کی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں سب کو کفر پر جمع کرنا چاہتے ہیں اگرچہ یہ بات مسلمانوں کو پسند نہ ہو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات پسند نہ ہو وہ وقت آیا خلافت اسلامیہ قائم ہوئی حدود کا نفاذ ہوا اور بہت تھوڑی کیجویلٹی بہت تھوڑے لوگوں کے قتل ہونے کے بعد پورے علاقے میں امن آ گیا بہت تھوڑے لوگوں پر حد نافذ ہونے کے بعد پورے علاقے میں مال محفوظ ہو گئے عزتیں محفوظ ہو گئیں جان محفوظ ہو گئی عقل محفوظ ہو گئی نسل محفوظ ہو گئی وہ بہت زیادہ حدود کا نفاذ نہیں کرنا پڑا تین چار کیس زنا کے ہیں ایک آدھ کیس چوری کا ہے چار پانچ کیس قتل کے ہیں اور بس اس کے بعد کسی حد کے لفاذ کی ضرورت نہیں پڑی امن بھی آ گیا, سلامتی بھی آ گئی, ترقی بھی آ گئی. پیسہ اتنا زیادہ آ کہ معیشت بحال ہو گئی لانڈیاں اور غلام اتنے زیادہ آ کہ معاشرت بحال ہو گئی اس قدر دبدبا اور روب اور قوت مل گئی کہ سیاست بحال ہو گئی اس کے بعد اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبکر صدیق آئے آپ نے اشارات فرمائے تھے اپنے مسلح پر زندگی میں کھڑا کیا تھا اور فرمایا اب اللہ و مین ابا بکر اللہ بھی انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلافت ملے انہوں نے ساتھیوں کے مشورے سے عمر بن خطاب کا نام متعین کیا انہوں نے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ اشرہ مبشرہ میں سے چھ ساتھیوں کا نام لیا اس طریقے سے یہ خلافت چلتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کی خلافت تھی آج بھی ایسے ہی ممکن ہے امام مالک فرمایا کرتے تھے لئیں اللہ صلاح بھی اولا اس امت کا ہر زمانے میں اصلاح کا کام ایسے ہوگا جیسے پہلے زمانے میں ہوا تھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آج بھی افراد سازی کی ضرورت ہے ان کی سچی سچی توحید پر تربیت کی ضرورت ہے ان کے عقیدے کی ستھرائی اور خلوص کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد پر قوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ضروری ہے جس کے لیے کوشش کی جائے اور اس کے ذریعے اللہ خلافت دے گا ڈیموکریسی کے ذریعے خلافت نہیں آ سکتی اس میں بنیاد ہی الگ ہو جاتی ہے بہت فرق ہے میں انشاءاللہ خلیفے کے اوصاف اور خلیفے کے فرائض بیان کرتے ہوئے وضاحت کروں گا کہ کتنا فرق ہے خلافت ساری دنیا جانتی ہے صحابہ کرام نے خلافت قائم کی یہ وہاں سے آئی ہے ڈیموکریسی کی تعریف تلاش کرو تو کسی تابئی نے کسی صحابی نے کسی امام نے کسی طبا تابئی نے کسی محدث نے اس کی تعریف نہیں کی اس کی تعریف کی ہے ابراہم لنکن نے روسے نے انگریزوں نے یہ وہاں سے آئی ہے پھر اللہ تبارک مطالعہ نے حکم دیا ہے یہ اس کے آنے کا طریقہ اور ہے اس کے آنے کا طریقہ اور ہے خلافت آتی ہے علا من نبوت اور ڈیموکریسی آتی ہے کافر اور مسلمان کو برابر کر کے کافر اور مسلمان کو برابر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان جان بوجھ کر کسی کافر کو قتل کر دے تو کافر کو دیت دی جائے گی اس کی وجہ سے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ فرق ہے انسانیت کی بنیاد پر سب کو برابر قرار دینا اور مسلمانوں کا اس کو مان لینا یہ مسلمانوں کی ہار ہے یہ ان کی جیت ہے مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور عرب الجلال کا انکار کرنے والا اللہ مبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے والا اور ربع الجلال کی گستاحیاں کرنے والا مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کی محبت کو ایمان کا ضلم کہنے والا اور میرے نبی کے خاکے بنانے والا قرآن حکیم کو رب کے دین کو ساری کائنات سے عزیز سمجھنے والا اور قرآن حکیم کو جلانے والا برابر نہیں رب کعبہ کی قسم ہے کسی طریقے سے برابر نہیں ہو سکتا ڈیموکریسی یہاں سے ہی الگ ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو آدمی آئے کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی علاقے کے ذمہ دار بنا دے صحیح مسلم کی حدیث فرمایا جو آدمی ہم سے خلافت مانگتا ہے گورنری مانگتا ہے مصغولیت کا سوال کرتا ہے ہم اس کو کبھی مصغول نہیں بناتے اور تاریخ شاہد ہے ان کو وہاں سے رد بھی کیا اور آئندہ کسی موقع پر ان کو کوئی ذمہ داری نہیں یہی سے ڈیموکریسی الگ ہو جاتی ہے وہ مانگنے والے کو دیتے نہیں یہاں مانگے بغیر ملتی نہیں یہاں مانگے بغیر ملتی نہیں صرف مانگنے سے نہیں اس کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا کہنا ربۃ الجلال کا حکم ہے تکا اپنے آپ کو اچھا نہ کہا کرو اور اس میں اپنے آپ کو اچھا کہنا ہوتا ہے میں بڑا اچھا نہ ڈر کے عادت بے لوس خدمت بے باک اور نہ جانے کیا کچھ رب دل جلال فرماتے ہیں اپنے آپ کو اچھا نہ کہو یہاں اچھا کہنا ہوتا ہے یہیں سے الگ ہو جاتی ہے آگے چلو یہاں پر دھوس دھاندلی ٹھپا سسٹم مسلمان کافر برابر جاہل عالم برابر یہ سسٹم چلتا ہے اور وہاں پر رب عدالجلال علی کرام کا قانون چلتا ہے جب حکمران بن گیا سب سے پہلا فر اس پر یہ ہے کہ اللہ کا دین قائم کرے ساری کائنات میں ربعت جلال کے نزدیک عزیز ترین چیز کا نام اللہ کا دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت عزیز ہیں کائنات میں ان سے اچھی شخصیت کوئی نہیں پوری مخلوق میں اعلیٰ ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کا دین اتنا رب کو عزیز ہے کہ اس دین پر محمد بھی قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فریضہ خلیفت المسلمین کا کہ وہ آ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرے نماز قائم کرنا زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا نہ دینے والے کے ساتھ لڑائی کرنا اسلام کی ریٹ قائم کرنا اس کے خلاف بولنے والی زبانوں کو کاٹنا یہ سب سے پہلی بات اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین قائم کیے ہیں یہی دین قائم کرنے کے لیے خلیفہ آتا ہے یہ رب عدالجلال کا حق ہے کہ اس کی بات اس کی مخلوق پر چلے اور جب انسان ربعد الجلال کا حق ادا کرتا ہے تو ربعد الجلال اس کے سارے حقوق پورے کر دیتا ہے یہ سادہ سی بات ہے آپ اللہ سے اچھا سلوک کرو گے تو اللہ جیسا آپ نے سلوک کیا ویسا تو کرے گا ہی اور اس سے بھی اچھا کرے گا مکم تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا تمہارے قدم بھی جما دے گا احفظ اللہ یا کا تو رب کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا من تکرب انہیں شب رن تکرب انہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے انصاف یہ ہے کہ اللہ بھی ایک بانش اس کی طرف آئے اور میں اس کی طرف ایک بازو کا فاصلہ قریب آ جاتا ہوں جو بازو کا فاصلہ قریب آتا ہے میں ایک دو بازوؤں کا فاصلہ قریب آتا ہوں جو آہستہ آہستہ چل کر میرے قریب آتا ہے عطا تو ہر والا میں لبتا ہوا اس کے قریب آ جاتا ہوں جو اللہ سے اچھا سلوک کرے اللہ اس کے ساتھ اس سے اچھا سلوک کرتا ہے جب آپ اللہ کا حق ادا کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے پوچھا جانتے ہو ما حق اللہ عالیہ العباد اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا اللہ کا حق یہ ہے ائیا بدو والا عشر کو بھی رب کی پوجا کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے یہ اللہ کا حق ہے کہا تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے فرمایا اللّہ الزبا من لا یشرک بھی سیاح جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے توحید کا پکا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے یہ بندے کا حق ہے تو اللہ کا حق اس کی توحید کو قائم کرنا شرک کے اڈے ختم کرنا یہ اللہ کا حق ہے جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ پھر بندے کے تمام حقوق ادا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اعلان نبوت فرمایا اس وقت وہ لوگ ان کے دنیاوی مسائل بھی بہت تھے ظلم بہت تھا لوگوں کا حق کھا جایا کرتے تھے بدکاری عام تھی چوریاں ڈکیٹیاں چلتی تھیں آپ نے آ کر کے سب سے پہلے انصاف کا نعرہ نہیں لگایا سب سے پہلے عدل کا نعرہ سب سے پہلے امن و امان کا نعرہ یہ نعرے نہیں لگائے سب سے پہلے کہا قولو لا الہ الا اللہ ایک رب کی پوجا کرو باقی سب کا انکار کرو تم لکھاجم تم سارے عربوں کے مالک بن جاؤ گے سارے اجمی تمہارے دستے نگر ہو جائیں گے آؤ یہ کرما ہے اللہ کا حق ادا کرو گے اللہ تمہارے حق پورے کر دے گا اور ایسا ہوا آپ نے اللہ کا حق ادا کیا بتوں کی پرست سے روکا کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا اللہ نے سارے حقوق ادا کر دیے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا کسی قسم کا دنیاوی مسالہ باقی نہیں رہا آج ہم گیس کو بجلی کو روتے ہیں عزیز بھائیو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم رب جلال کا حق ادا نہیں کر رہے ہماری بستیوں میں رب ربعت جلال کے علاوہ مخلوقات کی پوجا کی جاتی ہے اللہ ہم سے ناراض ہے اس وجہ سے ورنہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس ایک زمانہ تھا لکڑیاں جلاتے تھے اللہ نے گیس نکال دی گیس چلتے رہی ہے تو کوئلہ نکال دیا پیٹرولیم نکال دیا نہ جانے اس کے خزانوں میں کیا کچھ ہے وہ دے سکتا ہے سعودیہ میں نہ جان محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھا آج سے ستر سال پہلے کوئی حج ہی حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ حج کرنا جائز نہیں جان بچانا فرض ہے جو جائے گا نہ جان بچتی ہے نہ عزت اور ابرو بچتی ہے جو لوگ آتے اپنے ساتھ سیکیورٹی کا انتظام کر کے آتے اتنی بری حالت تھی وہاں پہ اللہ کے کچھ مرد مومن اٹھے انہوں نے صحابہ اکرام کے قبروں پر جو جبے کبے بنے ان کی پوجا کی جاتی تھی توحید کو قائم کیا شیر کی نفی کی اللہ کا حق ادا ہوا زمین سے سونا نکلنے لگ گیا امن و امان ہو گیا آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن اس علاقے میں اللہ کا حق ادا کیا اللہ نے سارے حقوق بندوں کے پورے کر دیے تو حکمران کا پہلا فرض یہ ہے کہ توحید کو قائم کرے اور ڈیموکریسی کا بنایا ہوا حکمران سب سے پہلے جاتا ہی آستانوں پر ہیں سب سے پہلے شیرک سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے اپنی الیکشن کیمپین بھی شرک سے شروع کرتا ہے اور جیتنے کے بعد بھی سب سے پہلے غیروں کے در پر جھکتا اور بابوں سے ڈنڈے کھانے کے لیے جاتا ہے اور کوئی امام دامن باندھتا ہے عقیدے کے گندے گٹر عقیدے والے حکمران رب ربیعال نے ہمارے سر پہ مسلط کیے ہوئے ہیں غیروں سے مانگنے والے ابا <اِلحراجون> اب فوت ہوا وہاں زبان ہلاتے تو مدینہ طہیبہ میں بکی کے قبرستان میں جگہ مل سکتی تھی بولے نہیں علی ہجوری کی بغل میں دھن کرنا ہے تو میرے عزیز بھائیوں فرق سمجھتے جاؤ پہلا فریضہ خلیف المسلمین کا اللہ کی توحید قائم کرنا اللہ کا دین قائم کرنا اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنا آج ہم جاتے روڈوں پر قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یہ کام ہمارا اتنا ہے جتنا ہمارا ایمان ہے جتنی ہم میں طاقت ہے سب سے اولین فریضہ یہ حکمرانوں کا ہے وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے اقدام کریں مسلمان کا حکمران ہے تو سب سے پہلا فریضہ اس کا ہے کہ وہ یہ کام کریں لیکن دیکھ لو ان کو وہ سمجھتے ہیں ہمیں حکمرانی ملتی ہی یورپ سے ہے ان سے نوکری ملتی ہے ان کو ناراض کیسے کریں کیسے آواز اٹھائیں ایسے کاموں کے خلاف ہم تو نہیں کر سکتے اقام السلح نماز قائم کریں نماز کا قائم کرنا ایسا فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پوچھا اگر حکمران ظالم ہو اگر وہ کفر کریں کہر ان کا وعدے ہو فرمایا پہلے تو ان کی تعداد کرتے رہو وہ دارہ بازار آکا مال آکا تیرا مال کھا جائے تجھے ناجائز درے مارے پھر بھی اس کی تعد کرو پہلے تو یہ کہا اور کہا مفی کو سلح جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے ہیں اس وقت تک ان کی تاج سے ہاتھ کو کھینچنا جائز نہیں ہے نماز کو رب الجلال نے مسلمانوں کے نظام سیاست کا جد بنایا مسلمانوں کی نظام سیاست کا جد ہے جب تک نماز قائم کرتے ہیں آپ ان کی تاج سے ہاتھ مت کھینچو سب سے پہلا کام نماز قائم کریں زکوٰۃ کا نظام قائم کریں آج لوگ زکاتے خود ہی دیتے خود ہی لیتے پھرتے ہیں کوئی نظام نہیں اور جو بینکوں سے کاٹی جاتی ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے وجہ کیا ہے صدقے کا لے کر این جی اوز کہاں لے جاتی ہیں جو اچھی والی ہیں وہ کسی غریب کا تعاون کرتی کسی بیوہ کا وظیفہ کسی یتیم کی کفالت کسی مدرسے کی کفالت ہوتی ہے فن کے ساتھ اگر حکمران مسلمان ہو اور وہ خلیفۃ المسلمین ہو تو یہ سارے کام اس کو خود کرنے ہوتے ہیں مدارس کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے مساجد کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے غریبوں بے کا تعاون وہ کرتا ہے اللہ اکبر یتیم بے و دور کی بات ہے ہر انسان اگر اس کا خرچہ زیادہ آمدن کم ہے اس کو وظیفہ حکمران دیتا ہے بیت المال کا نظام قائم کرتا مال غنیمت صدقات و خیرات زکوات سب جمع کرتا ہے اور اس سے پورے علاقے کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے معیشت کو اسٹیبل کرتا ہے یہ کام خریفت المسلمین کا ہوتا ہے جو آج چھوڑا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے جو جدہ چاہتا کھینچتا کرا جاتا حافظ صاحب جیل میں تھے کہتے ہیں مجھے لے گئے مشرف کے پاس جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ کی مکمل ہو گئی بات ہو لے ہو گئی انگلش ترجمے والا قرآن تھا کہتے میں نے ان کو دیا اور سورہ حج کی یہ آیت نکال کر دی اللہ دینا مکنہ ہوں پھر لر اکا تو دھوس سے آیا دھاندلی سے آیا ڈکٹیٹ کر کے آیا جیسے بھی آئے ہو اب اگر تم اپنے ایک خلیفہ کے فرائض کو انجام دو تو یہ اللہ تم سے چاہتا ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ کا نظام قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو پکڑ نہیں سک رہا سمجھ ہی نہیں سک رہا تو میرے عزیز بھائی کہاں اس پر عمل کر کے نافذ کرنا اور کہاں یہ کہ اس کا علم نہ ہو کہ میرے فرائض کیا ہیں کتنا فرق ہے کہاں کافروں کی ڈوری ہلانے سے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنا ہمارے حکمرانوں کا فریضہ بن چکا ہے اور کہاں ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ان کا فریضہ تھا یہ فرق ہے خلیف مسلمین اور جمہوریے میں باقاعدہ بسنت کو سرکاری تہوار بنایا بسنت کمانا بدکاری ذنا باقاعدہ آپ کے گھر کے آگے سے انٹرنیشنل ننگے گندے میراتھن کے نام سے دوڑ کریں گے یہ ایمان کو ڈکیٹ ہے ایمان کو چھینا جا رہا ہے نصاب سے قرآن کو نکال کر نصاب سے نظریۂ پاکستان اور نظریۂ اسلام کو نکال کر حکمرانوں کا فرض ہے قرید قرید کر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو نکالنا قرآن کو نکالنا یہ جمہوریت ہے اور ان کے مکمل ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا یہ خلیفت المسلمین کا کام بہت بڑا فرق ہے اللہ اکبر ان کے مال و جان کی حفاظت یہ اگلا فریضہ ہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت اگلا فریضہ ہے ان کی عقل اور نسل کی حفاظت یہ اگلا فریدہ ہے انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ توفیق دے گا ان پر میں عرض کروں گا لیکن میرے عزیز بھائیوں حکمران خلیفۃ المسلمین بہت بڑی تکنیکی بات ہے اس میں ہر قسم کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ڈیموکریسی میں معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہے کون حکمران کون ہے اگر چیف جسٹس کو دیکھو تو وہ بھی ایک بادشاہ نظر آتا ہے اس کا ہر فرمان قانون بن جاتا ہے ہم نے گھر بیٹھ کر یہ کہا اس پر بھی عمل ہوگا ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کر یہ کہا اس پر بھی عمل ہوگا اگر کسی چیف الیکشن کمشنر کو دیکھو وہ بادشاہ نہیں بادشاہ گھر نظر آتا ہے اگر چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھو تو وہ سب سے اوپر نظر آتا ہے صدر کو دیکھو وہ حکمران نظر آتا ہے وزیر اعظم کو دیکھو اس کے اختیار اس سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں حکمران کون ہے جب سارے اختیارات کا منبع ایک ہاتھ میں نہیں ہوگا وہاں حکومت کیسے چلے گی ساری زندگی اسی مصیبت میں میں حیران ہوا وزارت قانون بنائی ہوئی ہے اس کا کام کیا ہے بھائی قانون سازی تو ہو گئی بن گئی اب یہ پوری وزارت کا کام کیا ہے یہ قانونی منہ میں حکومت کو پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے ان پر آنے والے اعتراض کا جواب دینے کے لیے پورا وزیر اور پورے اخراجات ڈالے ہوئے مومکن آنکھ ہے قانون کو کوئی ادھر پھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے جب کہ ہر آدمی چاہتا ہے ان سب میں ہر ایک چاہتا ہے کہ رہوں میں ڈیموکریسی میں اختیارات ہوں خلیفۃ المسلمین والے اب جو حکومت بننے جا رہی ہے صدر کمزور ہوگا دوسروں کا دعو چلتا ہے صدر کو مضبوط کر دیتے ہیں وزیر کو کمزور کر دیتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے اختیارات سب سے زیادہ میرے پاس ہوں میری بات قانون بن جائے جو میں کہوں ہو جائے لیکن ڈیموکریسی میں رہ کر جبکہ کہ المسلمین نہ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے دن ختم ہونے جا رہے ہیں نہ اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ عوام کون سی بات کو پسند کرتی ہے کہ میرا ووٹ بینک ختم نہ ہو جائے اس کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر امر ہوتا ہو جو مسلمانوں کے فائدے کی چیز ہو اس کو اور کوئی خوف نہیں ہوتا اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا وزیر اعظم ہے تو مجھے کوئی چیف جسٹس اتار کر پھینک دے گا اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرے افواج کا کمانڈر آئے گا اور مجھ پہ قبضہ کر لے گا کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ہی افواج کا کمانڈر بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ باورتی ہوتا ہے باقاعدہ کمانڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کیسے بے فکری کے ساتھ چلتے اکیلے جا کر کے تن تنہا رات کو گشت کرتے ہیں لوگوں کی حاجات کا پوچھتے ہیں لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ میں سفیر ہوں تمہارے خلیفہ کو ملنا چاہتا ہوں وہ بتاتے ہیں دیکھو مدینہ کے اڑوس پڑوس میں کسی جھاڑی کے نیچے اپنے بازو کو تکیہ بنا کر آرام فرما رہے ہوں گے جبکہ ظالم حکمران اس کو بہت بڑے پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بہت لمبا کانوائی چلتا ہے کروڑوں روپے کا اس کا خرچہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ظالم ہے اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اپنے مال کا بھی خطرہ ہے یہ فرق ہے بنیادی طور پر ربعۃ الجلال وہ دن ہمیں دکھائے اللہ ہمیں بھی کسی خلیفۃ المسلمین امام المسلمین اس کی بیت نصیب فرمائے ربعت الجلال یہ کافروں کے نظام سے چھٹکارا عطا کر کے ایسا خلیفہ دے دے جو اللہ کہ دین کی بھی حفاظت کرے لوگوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے میں استعمال کر لے اللہ تعالی جو میں نے عرض کیا عمل کی توفیق دے وہ مالین اللہ تعلیہ